ان نما کانا قول المن مومن تو یہی کہتے ہیں ادا دو و رسول ہی جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیا کما تاکہ شریعت ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ شریعت کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمیا نا و اطانا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم اس کے فرما بردار ہیں وہ اپنا نقصان اور نفع نہیں دیکھتے جو شریعت کا حکم ہے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں وہ الاحم المفل یہی لوگ کامیاب ہیں وہ رسول اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ یکش اللہ و یت اور وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے متقی پرہیزگار بن جائے فولا یہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں کامیابی چاہیے اس آیت آیت نمبر 52 کو یاد کر لیجئے کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگار بننا گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے بچنا ہے ایسے ہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ عقصم جہادہ ایمان ان لوگوں نے اللہ کی کسمیں کھائیں جہدہ ایمان پکی کسمیں کھائیں ل ان امر تم اے محبوب اگر آپ انہیں حکم دیں گے لخ ر ضرور ب ضرور وہ جہاد میں نکلیں گے یہ ان مسلمانوں اور منافقوں کے رد میں ہے کہ جو جہاد پہ ایک دفعہ نہ نکلے پھر کہنے لگے کہ خدا کی قسم اب اگر آپ حکم دیں گے تو ہم ضرور نکلیں گے قل لا قیمو اے محبوب آپ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ زیادہ قسمیں کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا یہاں تک کہ فرمایا کہ جو سچی قسم بھی خرید و فروخت اور بزنس میں کھائے اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے تو بغیر مجبوری کے قسم نہیں کھانی چاہیے سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے تو پھر جھوٹی قسم کھانا یہ تو دنیا اور آخرت کی تباہی ہے تو تم ایسی فرما برداری کرو جو شریعت کے مطابق ہے دعوے مت کرو قسمیں مت کھاؤ شریعت کی فرما برداری کر کے دکھاؤ ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے عطی اللہ و عطی اور رسول اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرو اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور کی اطاعت کی اسی طرح حضور کی اطاعت کرو فعین طلو پھر اگر وہ منہ پھیر لیں اور اطاعت نہ کریں فعن علیہ ماں تو حضور صلی اللہ ع وسلم پر وہی ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا وہ علیہ کو اور تم پر وہی بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا تمہاری ذمہ داری ہے تم عمل کرو عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے وہ ان تو او اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تاہتا تو تم ہدایت پا جاؤ گے رس بلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو لازم صرف واضح نصیحت کا پہنچا دینا ہے اب جو عمل نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے اللہ تعالی نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا وہ آمن وہ ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا لس تخن نہ ہوں کہ متقی لوگوں کو ضرور ضرور اللہ تعالی زمین میں انہیں حکومت عطا فرمائے گا انہیں غلبہ دے گا تو جو مسلمان اگر متقی پر پرزگار ہو جائیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے کمسخ لف الدین قبل جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی جب وہ نیک عمل کریں گے تو ضرور بضر اللہ تعالی ان کے دل میں ان کے دین کو ایمان کو مضبوط کر دے گا ایسا ایمان ارتبا لہم جس سے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو نیک اعمال سے ایمان مضبوط ہوگا ایمان کی مضبوطی کے لیے نیک امال اختیار کیے جائیں وہ لگ یو بدی لن امنا اور خوف کو اللہ تعالیٰ امن سے تبدیل فرما دے گا اگر پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں یا دشمنان اسلام غالب ہوتے جا رہے ہیں شریعت کی رسی مضبوطی سے تھام لیجئے سارے حالات بدل جائیں گے یا عبুদوننی وہ لوگ میری ہی عبادت کریں لا یشریکونا بشیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں و من کفر بعد ذالیکا اور جو اس کے بعد کفر کرے فؤلاء هم الفاسقون پس یہی لوگ نافرمان ہیں و اقیموا الصلاۃ و اتوا الزکات نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرو و اطیعوا الرسولہ اور رسول کی فرما برداری کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کریں کیا ہم ان تین باتوں پر عمل کرتے ہیں نماز کی پابندی کریں صحیح معنوں میں نمازیں ادا کریں زکوٰۃ کی پابندی کریں زکوۃ پوری پوری ادا کریں خوش دلی سے ادا کریں اور ہر معاملے میں رسول اللہ کی فرما برداری کریں لا تاہ سبن لدی نہ فرو موجزی نفل اے لوگوں تم یہ گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں ہم کو آجز کر سکیں گے یہ تو ڈھیل ہے جب ہمارا عذاب آئے گا تو کافر بچ نہیں سکیں گے ماہ واہ ان کافروں کو ٹھکانا جہنم کی آگ ہے ولابی سل مسیر یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے